آلہ و آم، ویلکم ٹو مدنی مذاکرہ اور بائیسویں شب ہے مبارک رمضان المبارک کی آخرے عشرہ ہے اور رمضان المبارک کے دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور عنقریب رمضان شریف جدا ہوا چاہتا ہے اس رسول رحمت الہی کے کھلکھلاتے پھول چننے کے لیے اعتکاف کے لیے مسجدوں میں گویا کے دھرنا دے کر پڑے ہیں اور رب کریم کی در پر رحمت کی بھیک لینے کے لیے جمع ہیں اور اللہ اعضا وجل کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہوئے خوش نصیب معتکسین عبادات اور ریاضت کے ذریعے اس کے اس کی غذا کا سامان بھی کر رہے ہیں اور ان متبارک اور متبرک گھڑیوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں ظاہر کے آخری عشرے کی ہی بہاریں ہیں تو مسلمانوں کا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سی محبت اور اسلام کا اہم ترین ایک مہینہ رمضان المبارک کی خصوصیت کو بھی دوسری اقوام کے سامنے اجاگر کر رہا ہے اور شاقان رسول کو مسلمانوں کو سنتِ اعتکاس کہ یہ جو مبارک لمحات ہیں یہ بھی مبارک ہوں اور اللہ تعالیٰ عز وجل ہمیں ان مبارک لمحات میں خوب خوب عبادات و ریاضات کرنے کی اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میرے اور آپ دونوں کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرمائے اور رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ جو موتقفین ہیں ان کا اعتقاف بھی قبول ہو اور ہمیں بھی اس طرح کی نیکیاں کرنے کی سعادتیں ملیں الحمدللہ علی ہی احسان ہی شاید ہی کوئی میدان ایسا ہو کہ دعوت اسلامی کو اس میں اپرچونٹی نظر آئے نیکی کی اور وہ بسات بھر اس میں کوشش نہ کرے جی ہاں یہ چونکہ مدنی مقصد ہی ایسا مل گیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو امیرہ اہل سنت کی فزانے تربیت کی برکت سے ایک ولولے اور جوش کی جو شمع ہے یہ سینوں میں روشن رہتی ہے اور بزرگ جو ہیں وہ رہنمائی فرما کر مبلغین کی مختلف جو سرکلز آف لائف ہیں مختلف ایوان ہیں وہاں پر دین کی دعوت پہنچانے سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے متحرک اپنے اسلامی بھائیوں کو کرتے رہتے ہیں تو اعتکاف کے میدان میں بھی دعوت اسلامی الحمدللہ تربیتی اعتکاف کیا کرتی ہے کروایا کرتی ہے اور دعوت اسلامی سے وابستہ سینکڑوں ہزاروں مبلغین امت مسلمہ کے مختلف افراد کی مسجد مسجد جا کر خود موتقف ہو کر تربیت کا سامان کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا مظاہرہ اس طرز عمل کا ایک ماڈل نمونہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی ہر سال ظہور پذیر ہوا کرتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت خود جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پھر ان کے مدنی مذاکرے کی بھی بہاریں ہوتی ہیں ان مدنی مذاکروں کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کا باقاعدہ اہتمام سال کے دیگر حصوں میں تواتر سے جاری رہتا ہے لیکن رمضان میں تو سمجھیں کہ جس طرح نیکیاں جوبن پر ہوتی ہیں نیکیوں کا موسم تو مدنی مذاکروں کا موسم بھی جوبن پر ہوتا ہے تو مدنی مذاکرے کا ہی سلسلہ ہے اور آپ لوگ بھی جو مدنی مذاکرے کو بہت رغبت سے دیکھیے اور جو ہیں نا آگے پیچھے جو اسلامی بھائی ہوں گے اسلامی بہنیں ہوں گی تو ان کو بھی ایک دوسرے پر بھی انفرادی کوشش کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے انہیں بھی ہوشیار کر دیجئے تاکہ اس علمی فیضان کی جو بارش ہونے والی ہے اس سے ہمارا دامن اور بدن دونوں ہی بھیگ جائیں اور نور کی بارش میں ہم نہاتے چلے جائیں تو اور یہ بھی روایت ہے کہ مدنی مذاکرے سے پہلے استقبالاً ہم چونکہ شایان شان چیز سے پہلے بھی یعنی شاندار چیز ہی پیش کرنی پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول جو ہے وہ ہم حاضر خدمت کیا کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ون سے حکام شریعت سے یا مختلف اخلاقی اور اصلاحی عنوانات پر کچھ نہ کچھ آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ رہتا ہے آج کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ ہیرا آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا تو سنا تو ضرور ہی ہوگا اور کچھ نہ کچھ صفات اس کی آپ کے علم میں ہی ہوں گی بہت قیمتی پتھر ہے اور ایک مشہور پتھر قیمتی پتھروں میں بھی بہت مشہور پتھر ہے شاید دوسرے پتھروں کے نام جن لوگوں نے نہ بھی سنے ہوں انہیں ہیرے کا ضرور پتا ہوتا ہے اس کی شہرت ہی ایسی ہے چمک دمک میں بھی پھر یہ بے مثال ہوتا ہے یہی اس کی ایک شہرت کی بہت بڑی وجہ بھی ہے قیمتی ہونا مہنگا ہونا یہ بھی ایسا وصف ہے کہ زبان زد عام اس کی شہرت ہے تو پتھروں میں ایک لحاظ سے اس کو بادشاہی شہنشاہی ہی حاصل ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیرا ہوتا ہے نا ہیرا اور کوئلہ یہ کیمیکلی ایک ڈیزیز ہوتی ہے چیز ہنڈریڈ سیم ہوتے ہیں جی ہاں ہنڈریڈ سیم ہوتے ہیں کوئلہ اور ہیرا ہونا کیمیکل اعتبار سے بالکل برابر ہے مگر اب کوئلے کی مول دیکھیے اور ہیرے کا مول دیکھیے تو کہا یہ جاتا ہے جو کوئلہ جو زمین میں دبا ہو تو یہ کثیر ہا کثیر پریشر برداشت کرے اور مخصوص جو جغرافیائی عوامل ہیں زمین کے نیچے مخصوص حالات سے طویل عرصے تک کافی لمبے عرصے تک سالہ سال تک گزرے تو یہ ہی کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے جی ہاں تو ہیرا جو ہے وہ کوئلے سے بنتا ہے خیر یہ موضوع نہیں ہے ہمارا ہمارا موضوع کچھ اور ہے تو ہیرے کی کچھ صفات تو آپ کو پتا ہی ہیں لیکن ایک ہیرے کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پر پائی جانے والی سب سے ہارڈسٹ چیز ہے یہ سخت ترین پتھر ہے یہ سخت ترین بہت ہی سخت ہوتا ہے یہ اس نے اتنا پریشر بھی تو برداشت کیا نا تو آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی اگر آپ نے جو گلاس کٹر ہے اسے دیکھا ہو شیشہ کاٹنے والے کو دیکھا ہو اپنے گھر میں کوئی کام کرایا ہو کوئی صاحب کام کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قلم ان کے ہاتھ میں وہ قلم نما کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ قلم نما پکڑ کر وہ جو شاید اسکیل رکھتے ہیں کچھ رکھتے ہیں وہ اسی کے حساب سے یوں کرتے ہیں تو شیشہ بالکل ایسا کٹتا ہے کہ اس کی جو یعنی ایج ہوتی ہے اس کی جو دھار ہوتی ہے وہ بھی کتنی یعنی شارپ ہوتی ہے بہت شارپنس کے ساتھ کٹ جاتا ہے تو وہ جو قلم ہوتا ہے نا جو گلاس کٹر ہوتا ہے اس کے اختتام پر یعنی وہ جو مس ہو رہی ہوتی ہے ٹچ کر رہی ہوتی شیشے سے جو سر، شیشے کی سرفیس سے جو جگہ اس قلم کی اس پیپر اس گلاس کٹر کی اس میں ہیرے کا ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے تو ہیرے کا ٹکڑا کتنا سخت ہوتا ہے کہ یوں ایک آپ کیا اور شیشے کو اس نے کاٹ دیا اور کاٹا بھی کیسا کہ اتنا شارپ کاٹ دیا تو اب ہیرے کو کون کاٹے تو اب یہ بھی مزے کی بات ہے ہیرے کو ہیرا ہی کاٹتا ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے اس سے سخت ہیرا کاٹے ہیا جب تراشا جاتا ہے تو اس طرح سے تراشا جاتا ہے خیر بہت سخت ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے ہیرا پتا ہے اگر آپ ہیرے کو لیں گے نا اور اگر آپ ہیرے کو لے کر اسے تیزاب میں ڈال دیجئے کسی بھی طرح کے تیزاب میں ڈال دیجئے تو ہیرا ویسے کا ویسے ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جی بالکل ہے یعنی آپ تیزاب میں ڈالیں اور یہ انتظار کریں کہ یہ گھل جائے گا ختم ہو جائے گا نا. شکل اپنی شکل اپنی رکھے گا اور ہیرا ویسے کا ویسے کا یہ نہ ہو کہ اب آپ کوئی پتہ جالی یا دو نمبر ہیرا اور اب میری بات سن کر اب آپ اپنا تیزابوں میں ڈالتے رہیں اور پھر آپ جو ہے وہ جا کر جولر سے جو ہے نا وہ مطلب جا کر جھگڑتے رہیں تو برائے کرم یہ نہیں کیجیے گا آرٹیفیشل جو ہے نا وہ بھی ہوتے ہیں ڈائمنڈس بھی ہوتے ہیں اور آج کل تو شاید بہت ہی زیادہ اغلب ترین تعداد جو ہے وہ آرٹیفیشل جو ہے وہ ڈائمنڈس کی ہے تو براہ کرم یہ نہیں کیجیے گا موضوع میرا کچھ اور ہے مجھے پتھروں پر اور ہیرے کی فضائل پر بیان نہیں کرنا میں م... نے کچھ اور کرنا ہے تو یہ محتاط رہیے گا ایک بار ایسا ہوا میں نے کسی معاملے پر جو ہے نا وہ بیان کر دیا تھا تجارت کی فضیلت پر بیان کیا تھا تو ایک اسلامی بھائی نے تجارت جو ہے نا وہ میرا بیان سن کر تجارت جو ہے نا وہ شروع کرنے کے لیے نکل پڑے پیسے تھے نہیں لو فلانی کمیٹی کھلے گی تو کر لوں گا تو اب وہ کمیٹی ان کی کھلی نہیں اس ٹائم وہ تو پرچی سے کھلنی تھی نہیں کھلی نام تو مجھے یہ تو ہاشیا لگا دیا بیچ میں میں نے تو بات کر رہا تھا کہا اتنا سخت ہوتا ہے تیزاب میں بھی گھلتا نہیں ہے لیکن ہاں یہ لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے لیکن اگر اسی ہیرے کو آپ دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے شولے پر آگ پر دھیمی آنچ پر اسے رکھ دیں گے بہت زیادہ الاؤ روشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دھیمی آنچ پر تو یہی ہیرا جو اتنی سخت ترین چیز ہے جس کو ہیرا ہی کاٹتا ہے جو تیزاب میں بھی نہیں گھلتا ہے تو یہی ہیرا ہلکی آنچ پر گیس بن کر کاربن ڈائی آکسائڈ بن کر اڑ جائے گا کیا ختم. ختم ہو جائے گا نہ رہے گا تو کوئی چیز کتنی ہی سخت ترین کیوں نہ ہو اس کی کوئی نہ کوئی کمزوریت تو ہوتی ہے نا ہاں ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے یہ بات ہے تو ہیرے جیسی سخت چیز کا بھی توڑ ہے اس کو دھیمی آج پہ بھی کریں گے تو گیا آپ کان سے تو یعنی ہمیں زندگی میں بعض اوقات ایسے کئی مشکلات اور مصائب یا حالات سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ہمیں ہیرے کی طرح سخت محسوس ہوں گے اور اس کو توڑنے کا کاٹنے کا ہمیں حل نہیں سوچتا ہوگا کریں کیا اس کا اس کو انتظام میں ڈالو تو سخت کاٹنے جاؤ تو صاف یہ کرو تو صاف کیا کریں اس کا بہت سخت ہے بھائی حل ہی نہیں ہو کے دے رہا تو ہر جو بھی مشکل ہو کیسے ہی ٹف ترین حالات کیوں نہ ہوں کسی طرح کے ہی مصائب اور آلام کا سامنے کیوں جنرلی سپیکنگ بات کر رہا ہوں موجودہ دنیا کی جو اسبات ہیں اس کے تناظر میں تو ان کا کوئی نہ کوئی حل ان شدید ترین مشکلات کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ضرور ہوتا ہے تو جس طرح ہیرے کو تیزاب سے نہیں گھلایا جا سکتا مگر دوسرا متبادل راستہ تلاش کر ایک معمولی آنچ پر اسے ختم کیا جا سکتا ہے تو مختلف آنے والی مشکلات یا مسائل اگر ہم جو اسٹریٹجی اپلائی کر رہے ہیں ہم جو حل اپلائی کر رہے ہیں نا تو اگر اس سے وہ حل نہیں ہو رہا تو اس میں تشویش میں پڑنے کی یا فرسٹریشن کا شکار ہونے کی بہت زیادہ مسترب اور بدہواس ہونے کے بجائے متبادل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسا اپروچ اور ایک نہیں تو دو دو نہیں تو تین تین نہیں تو چار چوتھا نہیں تو پانچواں کوئی ایسا آپشن آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ان مشکلات کا حل نکل آئے تو جو کامیاب اور مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ بدہواس ہونے کے بجائے مسترب ہونے کے بجائے فریاد اور وویلا کرنے کے بجائے وہ حل تدبیر حل مطلب تدبیر کرنے اور حل کی طرف جو ہے نا وہ دھیان دیتے ہیں تو مثال کے طور پر کڑوے بول سے کوئی نہیں راضی ہو رہا کڑوے بول سے راضی ہوگا کون کون مان جائے گا مناظراتی انداز سے کوئی نہیں قائل ہو رہا اگرچہ آپ ہی درست ہیں آپ ہی کے دلائل مضبوط ہیں لیکن سامنے والے ہیں کہ مان کے ہی نہیں دے رہے یا مان لیتے ہیں تو وہ کر کے نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے کہ میٹھے بول والی جو آنچ ہے دھیمی دھیمی یہ ان کے ہیرے جیسے جو موقف ہے اگرچہ غلط ہی صحیح یا ہیرے جیسا جو دل ہے یا اپنے یہ اس میں ایک بیریر لگا کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ دھیمی آنچ آپ کی نرمی اور آسانی کی آپ کی حلاوت والی میٹھی میٹھی بولی کی نرم نرم آنچ یہ اس ہیرے کو پگلا دے اس کی سختی کو دور کر دے اور آپ اپنی بات انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں uh, ممکن ہے کوئی ایسی سچویشن ہو آپ مطالبہ کر رہے ہوں مطالبے پہ مطالبہ کر رہے ہوں احتجاج پر احتجاج کرتے چلے جا رہے ہوں ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ آپ ڈیمانڈنگ اور مزید فردر ڈیمانڈنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ پروٹیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کنفرنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں چاہے وہ گھر والی ہوں بچوں کی امی ہوں اب بچوں کے ابو ہوں بڑے بھائی ہوں ابو جان ہوں پارٹنر ہوں بزنس پارٹنر ہو باس ہوں کلیگ ہو یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں کسی دوسری فرم سے تعلق رکھتے ہوں بات کر رہے ہیں نہیں سنتے ڈیمانڈنگ ہونے سے احتجاج کرنے سے نہیں مطلب وہ بن رہا معاملہ تو لیاقت و قابلیت تھی. اور محنت والی اسٹریٹجی سے ہو سکتا ہے آپ اپنا جو ماجرہ ہے وہ منوانے میں کامیاب ہو جائیں جو اپنا معاملہ ہے وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو آپ کے مطالبے پر آپ کے احتجاج پر تو وہ چیز نہ ملے لیکن آپ کی لیاقت اور محنت کے اظہار پر آپ کو وہ جو ہدف ہے وہ حاصل ہو جائے اور آپ کو وہ چیز مل جائے تو بعض اوقات ہمیں شفٹ کرنا ہوتا ہے پیراڈائم شفٹ کرنا ہوتا ہے یعنی اوزار بدلنا پڑتا ہے ہر اوزار کا جو نٹ ہے اس کا نمبر ہے نا اب ہمارے والے سے نہیں کھل رہا اور کھولنا بھی ضروری ہے تو دوسرا اسے رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا کہ اب یہ لگا دیجئے تاکہ یہ درست ہو جائے معاملہ اسی طرح ناموافق حالات کا سامنا ہے اور ہم فریاد پہ فریاد کیے جا رہے ہیں تو فریاد والی سٹریٹیجی ٹھیک ہے اپنی جگہ فریاد کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں تو فریاد ہی کرتے رہنا چاہیے یہ صفت ہونی چاہیے رب کی بارگاہ میں آج انکساری ان کے یہ اچھی صفت ہے اور یہ کرنے سے دل بھی نرم رہتا ہے اور بہت یعنی روحانی قوت بھی بہت محسوس ہوتی ہے تو بہرحال تو فریاد کے بجائے تدبیر جو ہے وہ اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے تدبیر جائے تو اس سے انشاءاللہ شاء اللہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں تو اصل میں نا دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا اور کیا ہی اچھا کہا تھا کہ جو عقل مند وہ ہے یعنی جو کامیابیوں سے فائدہ اٹھائے تو یہ کوئی عقل نہیں ہے یہ تو عام لوگوں کا کام ہے کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے عقل مند اور دانہ وہ ہے کہ جو نقصانات سے فائدہ اٹھائے اور نقصانات سے فائدہ اٹھانے والا جو ہوتا ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے وہ کامیابی سے فائدہ جس کی ہی کامیابی کامیابی کامیابی تو کامیابی سے فائدہ اٹھا تو نقصان سے فائدہ اٹھائے نقصان سے کیسے فائدہ اٹھائے گا ہاں یہ پریکٹیکل بات ہے ہوائی بات نہیں کر رہا سے <laughs> غلطیوں سے سبق سیکھنا کچھ اور میں مثال دیتا ہوں مدراس میں ایک شاپ تھی نا جل گئی تو اب وہ جل گئی تو اب ظاہر ہے کہ سارا لاس ہو گیا اتنا بڑا لاس ہو گیا پوری جو ہے نا دکان ہی برباد ہو گئی سارے جو ہے نا اس میں وہ لگ گئے مطلب جو سامان تھا جل جلا گیا اور اتنا بڑا نقصان اب کریں تو کیا کریں تو اب وہ تھا ذرا ذہین قسم کا شخص نقصانات سے فائدہ اٹھانے والا اس نے اگلے دن جب جلی جو بھی مطلب تھا راکھ پاک پھیکی پھاکی صاف ستھری کی دکان اگلے دن جب پہلی مرتبہ دکان کھولی تو پہلی مرتبہ دکان کھولتے بڑا مزے کا کام ہوا وعلیکم السلام و اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ احلن و مرحبن یا حبیبی رحمت رحمت رحمت عالل عالل احسان رحمت رحمت مرحبا مرحبا مرحباً اچھا جناب وہ جو ہے نا دکان اگلے دن انہوں نے کھولی پہلے دن جب دکان کھولی تو کیا لکھا انہوں نے کہ ہماری دکان میں سارا مال فریش ہے اور یہ بورڈ پہ لکھ کے لگا کے بات تو صحیح تھی نا سارا جل گیا تھا نقصان ہو گیا تھا جو آ جایا وہ سارا فریش تھا ہنڈریڈ پرسینٹ فریش تھا آج ہی تو سارا ڈالا ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یار واقعی یہ تو ان کی دکان میں تو آج واقعی ہنڈریڈ پرسینٹ مال فریش ہے بالکل فریش بیچ گئے قوم آ گئی اور وہ جب آئی یعنی اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں گیا اسٹاک گیا دکان چل گئی نقصان پورا ہو گیا تو نقصانات سے فائدہ اٹھانے کی جو اسٹریٹجی ہے یہ جو ہے نا وہ عقل مندوں کا خاصہ ہوتا ہے اور اگر ایک اسٹریٹجی جو ہے کامیاب نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی تو دوسرے آلٹرنیٹو جو میتھڈز ہیں وہ اپروچز ہیں وہ اپلائی کرنے چاہیے نبی رحمت صفی امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بنی ہاشم کو بلوایا دعوت دینے کا جب حکم ہوا تو پہلے تو یعنی جن جن کے چہروں پر اس طرح کے آسار دیکھتے تھے جن کے چہرے پر سادت کے آثار دیکھتے تھے بھلائی کے آثار ملاحظہ فرماتے تھے جن کے صدق سے جن کے حالات سے واقف تھے تو انہیں انفرادی طور پر جو ہے نا وہ دعوت پہنچائی اور انہوں نے ان میں سے جو اولین ہیں انہوں نے ابلین الاسلام جو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جب یعنی اعلان کا حکم ہوا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب جو ہیں ان کو بلایا پینتالیس افراد جمع ہوئے ابو لہب نے جو ہے نا اس نے بکواس کرنی شروع کر دی جب حضرت نے دعوت دی پھر دوبارہ جو نا بلایا پھر جب دوبارہ کسی اور موقع پر بلایا تو حضرت جو ابو طالب ہیں یہ ایمان نہیں لائے گھر سے لیکن ان کی حمایت ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی پھر یعنی وہ کو جو کوہ صفحہ والا تو مشہور واقعہ میں اگر کہوں کہ جو ہے یہ جو یہ کوہ صفحہ پر چڑھ کر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ کوئی لشکر ہے کوئی حملہ جو ہے کرنے والا ہے تو وہ وقت مشہور سے اشارہ کرنا مقصد ہے تو اس میں بھی پھر آپ دیکھیے کہ کوششیں جاری رہیں پھر تائف بھی تشریف لے گئے میلوں میں جا کر جو میلنے لگتے تھے وہاں جا کر دعوت دیتے تھے حج کے موقع پر دعوت دیتے تھے اور پھر جو مدینے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں وہاں سے پھر بیٹھی ہوئی اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی واقعہ ہے اور یو الحمد للہ وبرکاتہ آپ کو بھی گہرا السلام علیکم الحمد اللہ وعلیکم السلام بھائی السّلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مجھے لگتا ہے کہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کچھ نہ کچھ کرم فرمائیں گے یہ آج ان کو ڈیوٹی بھی گئی ہے میں ہی بتا دیتا ہوں یہ اسٹوڈیو ہے یہ لائٹیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ تجویز یہ اس طرف اس طرف کے اپنے مناظر ہیں ادھر کے اپنے مناظر ہیں جس طرح آپ کا کومن کا نظام الگ ہوتا ہے بیڈروم کا نظام الگ ہوتا ہے ڈرگنوم کا نظام الگ ہوتا ہے تو اس طرح مدنی چینل میں اسٹوڈیو کا جو اپنا نظام ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے کیونکہ آپ گھروں میں بیٹھ کر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں تو اچھا میں چونکہ لائیو ہو گیا ہوں تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا یہ بھی ہے چلے دیکھ لیا ناظرین نے یہ کیمرے لے کر ہمیں ریکارڈ کرنے پر یہ کل سے ان کا کوئی ذہن بنا تھا کہ آخر ہم اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے ہماری وہ آنے جانے کا انداز یا اٹھنے بیٹھنے کا جو ہمارا ایک ریگولر ہے اس کو یہ کیمرے میں بند کر رہے تھے تاکہ عید کے دنوں میں یہ آپ کو دکھا سکیں تو عید کے دنوں میں دیکھنا مت بھولیے گا اس کیمرے کے اس سلسلوں سے پہلے بہائنڈ سین کیا بہائڈ کیا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ دکھائیں گے عید کے دنوں میں تو یہ اس کی سمجھے کہ ہم نے عید کی عید کے دنوں کی تیاری اب جیسے آپ لوگ مارکیٹوں بازاروں میں لوگ تیاریاں کرنے کے لیے جا ہی رہے ہوتے ہیں تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے جس کی کپڑے کا کاروبار ہے وہ پیچھے پڑا ہوگا فیکٹری کے جلدی سے لا کر دو جلدی سے لا کر دو جوتے والے اپنی فیکٹریوں کے پیچھے پڑے ہوں گے ہماری اللہ تعالی کی رحمت سے میں کہوں گا کہ یہ ذمہ داری سمجھے کہ ایک ذمہ داری کا انعام اتا ہوا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ ہم عید کے دنوں میں آپ کے لیے کیا لائیں اور اس پر ہمارے فجر کی نماز کے بعد مدنی مشورے ہوتے ہیں تو اس میں بس ایک ایسی چیزیں لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے ایک کوئی انفرادیت رکھتی ہوں آپ کو اسا دلچسپی ملے اچھا لگے اور اگر میں کہوں تو شاید میں غلط نہیں ہوں کہ اس میں ہمارا بہت برا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ یہ دینی چینل ہے اور لوگ دین کی طرف ان کا رجحان کم ہوتا ہے تو ہم دین کے دائرے میں رہ کر اسلام کے دائرے میں رہ کر شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر مقاصد شریعہ کو سامنے رکھ کر ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیں ایسے سلسلے لے کر آئیں ایسے بات چیت لے کر آئیں جس کی شریعت انڈوز بھی کرتی ہو اور آپ کے دیئے ہوئے چندے سے اور آپ کے دیے ہوئے مدنی احتیاط سے ہمیں مدنی چینل چلانا شرن ہمارے لیے درست بھی ہو کارے ثواب بھی ہو آپ کے لیے بھی کارے ثواب ہو ہمارے لیے بھی کارے ثواب ہو تو ہم اس پہ غور کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے اسلام لاتے رہتے ہیں اب چونکہ ماشاء اللہ ہمارے اسلامیہ بھی برسوں گزر چکے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی چینل میں تو اب ان کو بھی بس یہ کچھ ہوتا ہے کہ یہ لائے وہ لائے یہ لائیں تو یہ چینجز آتی رہتی ہے ہمارے اسلامیہ کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے عید کے لیے اچھے خوبصورت عمدہ اور منفرد سلسلہ لانے کی آپ بھی سین ہے وہی آپ نے آن دا اسکرین کر دیا بہائنڈ دا سین آن اسکرین یہ بھی آپ خوب رہے نہ نہیں مگر نہیں سسپینڈ کا پیچھے ایسا کیا تھا جو انہوں نے ریکارڈنگ کی شام کو بھی کی ہاں تو یہ ریکارڈ تھا تو یہ دکھایا نہیں ہے نا کہاں دکھایا ہے نہیں بہائیڈ دا سین تو یہ تو ہوتا ہی نا جب چلے گا تو پتہ چلے گا نا یہ ہوتا ہے سیتا تو یہیں سے کٹتا ہے نا سیتا تو کیا ہوا یہ نہیں دکھائے گا یہ نہیں دکھایا یہ نہیں دکھایا یہ ماشاء اللہ ہمارے عجیب عبد الحبیب ہوں گے ہمارے اطربائی ہوں گے ہمارے نات خان قاری صاحبان یہ سلمان بھائی اور ہمارے اشفاق مدنی اور ہمارے کئی مبلگین ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم مدنی قافلوں میں جانے سے روکتے ہیں یعنی ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم مدنی کافلوں میں سفر کرواتے ہیں اور ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ہم یہ مدنی انتیجا کرتے ہیں کہ مدنی قافلوں کے بجائے اب ہمارے اسٹوڈیو میں ٹائم دیں مدنی چینل کو وقت دیں تاکہ ہم ان کے ذریعے آپ تک نیکی کی دعوت بہتر اندازہ پہنچا سکیں ہمارے حجی عبدالحبی بھی انہیں اسلامی بھائیوں میں سے ایک سر فہرست تو ماشاءاللہ ان دنوں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں مگر خاص مدنی چینل کی نشریات کے لیے یہ مدینہ مدینہ چھوڑ کر یہ یہاں آتے ہیں تاکہ عید کی نشریات ان کے ساتھ چل سکے آپ ان کو دیکھنا ان کو سننا پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ناظرین ہوتے ہیں ہمارے مفتی قاسم صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھنا سننا پسند کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عید کی اور دیگر ہمارے مفتیان نے کرام اور دیگر ہمارے ماشاء اللہ اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ذمہ دار اراکین شورا جن کے آپ نام سنتے ہیں جنہیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں مدنی کام میں دیکھتے ہیں امیر سنت کی زبان سے آپ ان کی تعریفات سنتے ہیں تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم عید کے دنوں میں آپ کے سامنے لا بٹھائیں بیٹھائیں یا اپنے بچوں کے ساتھ کچھ آئیں تاکہ آپ تک ان کی زندگی کے وہ انداز جس سے آپ کو گھر گرستی میں معاشرتی زندگی میں اسلامی زندگی میں آپ کو مدد ملے اس طرح کی ہم صورتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں عید سعید ہو عید سعید ہے بھی اور ہم اسے نیکیوں کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھرپور ثواب ملے گا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں نہیں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسلم بھائی ہم لوگ اپنا سلسلہ شروع رکھیں اللہ ابھی جو ہے وہ مختلف مشکلات کا مقابلہ اور کیا مجھے تو مشکلات مشکلات تو خیر آتی ہیں لیکن مقابلہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے آسان ہو جب بھی لاتے ہو کیا لاتے ہو کیا لاتے ہو کیا لاتے جی اور حل یعنی ڈٹے رہنا اور مسلسل صحیح پہم کرتے رہنا تو پھر حل نکل آتے ہیں اگر ایک چیز مثال اور ہیرا اگر تیزاب سے نہیں گھل رہا تو ہلکی آنچ پر وہ یعنی گیس بن کر اڑ جاتا ہے اگرچہ جی مطلب بہت سخت ترین چیز ہے تو اگر ایک مسئلہ ایک چیز سے حل نہیں ہو رہا تو کسی دوسرے انداز سے حل ہو جاتا ہے اگر ایک جو ہے وہ معاملہ کسی ایک انداز سے نہیں حل ہو رہا ہمارے مطالبے اور احتجاج سے حل نہیں ہو رہا تو لیاقت اور محنت سے ہم وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں ہم اگر سختی اور یعنی جو ہے نا ڈیمانڈنگ ہونے سے وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے تو مطلب کنفرنٹیشن سے نہیں حاصل کر پا رہے تو کوپریشن سے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ مجھے مدنی پھول بیان کرنا تھا اگرچہ میں نے بیان نہیں کیا کل جو آپ یعنی ذہن بھی اس سے متاثر ہوتا ہے نا کچھ گفتگو سن کے ٹاپک آ جاتا ہے کل آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں گھر والوں کو یہ کہتا ہوں کہ مطلب توڑو نہیں چلو سارے چلو تاکہ سورج نکل آتی ہے سب سے ہی عرض کر دو ٹوٹنے نہیں دو ٹائم کا انتظار کریں جی جی وقت آتا ہے وقت آتا ہے بے صبری نہ کریں اور جلد نہ کریں وقت کا انتظار کریں تو آج نہیں بن رہی کیا کاری ماحول اور ان نہ ماعل یوسرن ان نا ماحول یوسرا بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے سو تکلیف کے بعد آسانی ہے اور یہ میرے غصے پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عزت و مجاہدوں کا بد گزارتے اور شدید تکالیف کا آپ سے سامنا ہوتا تو اب یہ آئے تھے پڑا کرتے تھے اور اللہ کی حضور دعا کرتے رہے دیکھیں یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ ان میں دعائیں بڑی اللہ اللہ کام ہو جائے جس سے وہ بخاری شریف کی گالی بن یہ صحیح حدیث ہے کہ وہ گار کے اندر تین لوگ پھنس گئے اب آپ بتائے گار کا منہ بند ہو جائے پتھر اوپر سے گرانے گار کے منہ پر آ جائے اور اندھیرا گپ اب سوائے اس کے کہ آدمی موت کے کیا بات کرے مگر اس میں انہوں نے اپنی اس وقت کی اپنے باقی گئی نیکی کی واسطے دی اللہ کی بارگاہ میں ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ خدمت, ماں باپے, ماں کے ساتھ خدمت کیا ماں باپت کی تو حق دار کا حق دیا کے بعد واسطے وسیع دیے اب یہ دیکھئے واسطے وسیع ان کی تو طاقت نہ تھی نا وہ کون سی طاقت تھی وہ کون سی قوت تھی وہ کون سا مطلب کام تھا کہ پہاڑ کے منہ پر لگی ہوئی پتھر اور چٹان یہ اٹومیٹک ہٹتی چلی گئی کیا چیز تھی وہی خدا ہے حق اللہ, حق اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اس کی مطلب شانے کی کہ شان ہے کیا کہنے کہ وہ تو اتنا بڑا مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایس ایس ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ واقعی اندھیرا ہو جاتا ہے ایک سمجھے کہ ہماری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو زندگی کو گار سمجھے گھار کو کیا کہتے ہیں آپ انگلش میں تو اب اس میں اچانک کوئی مصیبت کی چٹان آ جاتی ہے مصیبت کا پہاڑ پریشانی کا پہاڑ اس کے منہ پر آ گیا آپ کی زندگی میں اندھیرا سا ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں ایسے میں آپ دعا کریں وہ جسے آپ صحیح فرمانے جیسے بلیک آؤٹ سب بھی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ جو بلیک آؤٹ کیفیت ہوتی ہے اس کا پھر ظاہرے کے بندے کو سچکا نہیں پڑتا نا بعض اوقات تو ایسی کوئی آتی ہے کہ ہر شخص کا ظاہر ہے اس پر اشتراب کی کیفیت بہت آ رہی ہوتی ہے دباؤ ذہنی کو ایسا محسوس ہو ہے اس کو لگتا یہی ہے کہ اس جو ہے نا مصیبت کے غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور اس پہ کوئی مشکلات اور رکاوٹوں کی ایسی چٹان آ چکی ہے کہ اب وہ اور اس کا جو مطلب ظاہر ہے کہ دم بھی ایسا گھٹا جا رہا ہے کہ سب کچھ اس کو کوئی راستہ نہیں سوج رہا کوئی امید کی کرن کوئی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تو وہ یعنی جو یہ نفسیاتی کیفیت کھینچ رہے ہیں تو وہ تو مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ بندے کو بے بسی کا احساس ہوتا ہوگا بن گلی میں پھنس جانے کا احساس ہوتا ہوگا کہ نکلے تو اب نکلے کیوں کر کیا کرے اب اللہ پر آپ کو برقع گفتگو چل رہی ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقل کرتے ہوئے اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یقینا دعا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس اور انڈرسٹینڈ دعا کرنے کا بھی بنیادی طور پر حوصلہ یعنی جب بھی ایسی مصیبت آزمائش امتحان آئے تو آدمی سب سے پہلے اپنے اندر وہ حوصلہ تو پیدا کرے کہ مجھے اب کرنا کیا ہے تو کرنے میں الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ذات باری ذاتی تعلیم کی طرف رجوع کراسترسائز اور یہ جو نا وہ انگلش کا مقلا آپ کیجئے گا کہ چیلنجز میٹ اپرچونٹیز یہ مزاج بننا نا یہ بہت کم لوگوں کی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو مشکلیں آتی ہیں یہ تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں یہ انسان کو بند کرنے کے لیے پیچھے ہٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے اور جناب والا جیسے کہتے ہیں وہ ملیہ میٹ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے کچھ لوگوں ہوتے ہیں میں کروں گا آپ کی خدمت میں کچھ لوگوں ہوتے جن کا مزاج ہوتا ہے کہ ایک مشکل پڑی نا تو مشکل کا پتھر بڑا اسے سنبھال کر رکھ لیا دوسرا پتھر بڑا اسے سبھال کر رکھ لیا تیسرا پتھر بڑا سنبھال کر لیا کرتے کرتے وہ پتھر کی دیواری آگے کھڑی کر لی وہ چٹان تھی نہیں خود کر لی اور کچھ آپ جیسے حوصلے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل آتی ہے تو مشکل کا ایک پتھر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں وہی پتھر پتھر پتھر پتھر پتھر کے راستہ بنتا ہے سے نکلتے ہیں دیکھیں اللہ کی رحمت سے کرم مصطفیٰ سے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بنا رہا ہے روڈ بنا رہا ہے اصل میں وہ تربیت اور اللہ کی عطا اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہر ایک کا ایک اپنا اپنا جدا جدا انداز ہوتا ہے جیسے کہ ال العزم رسول ان کے بارے میں ایک الگ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے نا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت طاقت اور اس کو ایک عزم والی کیفیت نصیب کرتا ہے کہ وہ جب ان کسی عزم کی طرف بڑھتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں تو اس طرح بڑھتے تو پھر اس راستے میں آنے والی تکالیف کو پھر وہ فیس کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے مگر وہی جات میں شروع میں کیجیے کہ مسلسل کیا کہتے ہیں صحیح فہم جی. کرنی چاہیے اور جدوجہد سے آدمی کو ہارنا نہیں چاہیے اس کو کا کیونکہ وہ آنا ہی تھا کہتا ہے کہ یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیت تین یقین محکم ہو امل پہ ہو مسلسل مسلسل, مسلسل, مسلسل کو یعنی کنٹینیو اسٹرگل جو ہے نا یہ محبت, محبت, محبت فاتح عالم کہ انسان جب محبتیں بانٹتا ہے محبتیں دیتا ہے محبت دیتا ہے یہ پورے عالم پر حکومت کرتا ہے نفرتیں بانٹنے والے نفرتیں کرنے والے بات بات پر ایک دوسرے کو اگنور کرنے والے بلکہ بدتمیزی بداخلاقی کا بازار گرم کرنے والے اور چھوٹی سی مشکل پر بھی پورے گھر کو جلاوے والا پورا گھر کو بنانے والے ادھر لوگ نہیں ہوتے وہ نہیں وہ خرگوشی میں ہاں بیر گراسمان وہ آسمان ٹوٹ پڑا تو بازوں کا مزاج ہوتا ہے بیر, خرگوش نما اچھا سب نے یہ حکایت سنی ہو اور سب نے وہ بخاری چلی والی روایت بھی سنی ہو اپنے اشارہ تو کیا اور بلاغت کی یہ بھی ایک وہ ہے کہ اشارہ کر دیتے ہیں تھوڑا <تصفيق> اگر اس کو آپ کھول بھی دیں نا حکایت کو بھی کھول دیں خرگوش والی کو میں <تصفيق> ان کو کھولنے جا رہا تھا <تص> جیسا آپ <تص> مناسب سنگیے خرگوش کی حکایت تو مطلب یہ کہ خرگوش درد کے نیچے آرام فرما رہتے اچانک اوپر سے بیر گرا تو خرگوش خرگوش ہوتے ہیں وہ دوڑا آسمان ٹوٹ پڑا آسمان ٹوٹ پڑا آسمان اس کے ساتھ جو دوسرے چھوٹے موٹے جانور تھے وہ بھی دوڑنے لگے دورے دورے دورے دوڑے افراد مچ گئے جگل کے اندر اس میں لومری ملی لومری کاڑے باہر کے جا رہے ہو کہ آسمان ٹوٹ پڑا بولا کہاں رکو تو صحیح آسمان تو مجھے کیا ہے آسمان کہاں تو بھی تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہ آسمان ہی ٹوٹا تھا وہ کے خرگوش صاحب کے سر پر بیر, بیر, بیر گرا اور ان کو لگا کہ آسمان ٹوٹ پڑا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیکن یار میں آپ کو بتاؤں غلام رسول بھائی مصیبتوں کی پریشانی پر بیان کرنا ہے نا آسان ہے بھوک کے فضائل پر بیان کرنا آسان ہے فکر و غربت کے فضائل پر بیان کرنا ہے نا آسان ہے مگر جب پڑتی ہے نا تو اس عالم میں زندگی گزارنا ہے نا یہ آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے اس میں محض اللہ کی مدد ہی بندے کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے باقی عموماً یہ بیان اور اس طرح کے تبصرے اور بہت ساری چیزیں اگنور کر جاتے ہیں بلکہ باتوں کا اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو جب اس طرح کے فاقہ کش اور فقر و فاقے سے دو چار اور غربت اور پریشانی اور مصیبتوں پریشانی سے دو چار لوگ جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان, ان کے بھی باتوں کا جیسے جذبات ہوتا ہوگا کہ انہیں کیا پتا کہ غربت کیا ہے واقعی اگر حقیقت دیکھا جائے تو جن کو غربت اور پریشانی کے بادلوں نے گھیرائے ان کی پریشانیاں وہی جانتے ہیں جن کے پاس بچے بیمار پڑے ہیں لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں یعنی بچہ ना بیمار ماں بیمار بیٹی گھر تروا کر گھر پر آ گئی تو جو بیٹی گھر, گھر پر کے گھر پہ بیٹھی ہوئی اس کا بچہ الگ بیمار ہوا ہوا آ رہا ہے اچھا وہ جو بیٹا آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہسپتال میں الگ پہنچا ہوا ہے تو اس کو جو ماں باپ پر جو کیفیت ہوتی ہوگی اور پتہ چلے گا اسی دوران سیٹ نے گھر کے بڑے کو بھی فارغ کر دیا بعض اوقات پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی مطلب کہ چاروں طرف سے ہجوم کرتی ہیں کہ واقعی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کریں تو پھر کیا کریں ایسے سوائے یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں اپنی جگہ کہ اس ان تمام پریشانی مصیبتوں کے ہوتے ہوئے بھی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے اس رب کو ہی پکارے جو رب اس کی مشکلات پریشانی کو جانتا ہے اور اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اور وہ سب سے برکر کر رحم فرمانے والا ہے تو ایک میں آپ کو بتاؤں ایک ہی جگہ یعنی آپ جب سمندر میں جا رہے ہو نا اور سمندر چاروں طرف سے جیسے کہ طوفان آیا ہوا ہو اور آپ کی کشتی ہچکولے لے رہی ہو اور آپ کا ایک سامان گرا آپ کا دوسرا سامان گرا تیسرا سامان, سامان گرا پھر کسی کا کوئی قریبی ساتھی تھا وہ گرا وہ گرا وہ سب کو گرتا ہوا سمندر میں جب دیکھ رہا ہو اس وقت اس کو بھی پتا کہ وہ یہ تیرنا بھی نہیں آتا اب کشتی بس انکریب ٹوٹا ہی چاہتی ہے ایسے حالات نے وہ کس کو پکارے گا سوائے اپنے رب کے کہ اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو ہی مدد کر تو ہی بچا تو ایک چھوٹے سے تختے کو آپ کا مددگار بنا دیتا Allah. ہے. Allah. وہ Allah. تختے جنہیں ہاتھے جاتے کتنی دفعہ آپ نے ٹھکرا دیا ہوگا Allah. وہ چھوٹے سے تختے کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کنارے لگنے کا سبب Allah. بنا دیتا ہے تو Allah. وہ رب Allah. ہے کہ وہ وہی ہے جو مشکلات پریشانیوں سے نکالتا ہے اور بس اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کریں واقعی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ سے عافیت کا سوال ہے اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں بڑی نعمتیں دی ہیں اور بس وہ آزمائش میں نہ ڈالے امتحان میں نہ ڈالے یعنی وہ ہے نا کہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے امتحا, امتحا کے ہو, میں پیارے اللہ امتحان پیارے اللہ سب شدھ مولا تیرا کیا جاتا ہے سب شدھ مولا تیرا کیا جاتا ہے بولا میں اس میں اس مشورہ دوں گا دیکھیں اس طرح کی مصیبت پریشانیاں جو نا یہ گھر میں آتی ہے نا یعنی گھر کی چار دیواری پر نہیں آتی گھر میں رہنے والوں پر آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایسے کئی مصیبت زدہ پریشان زدہ جن میں رو بے روزگاری بھی ہے بیماری بھی ہے تنگ دستی بھی ہے اور طرح طرح کے وہ بچے عموماً لتوں میں پڑ جاتے ہیں الٹی سیدھی بیٹیوں کے مسائل الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت مسائل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کریں کیا اس میں گھر کے یہ جو افراد ہیں نا جس میں ایک کو شوہر کہتے ہیں ایک کو بیوی کہتے ہیں ایک کو بیٹے کہتے ہیں اور ایک کو بیٹیاں کہتے ہیں اور اس کے سامنے دیکھے تو وہی شور و بیوی بی ان کے ماں بھی ایک ماں ہوتی ایک باپ ہوتے ہیں یہ گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو اس ٹیم پر اگر آپس میں اتفاق نصیب ہو جائے نا اور یہ مل کر ایک دوسرے کو تسلی اور دھارت دینے والے بن جائے نا کہ آپ ہم مل کر اس کو فیس کریں گے تو گھر کے سربراہ کو بھی ہت ملتی ہے گھر کا سربراہ ہمت چھوڑ کے بیٹھ جائے ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے میں کیا کروں میں کدھر جاؤں اس کی یہ فیلنگ دیکھ کر اس کے جو دیگر گھر کے افراد ہوں گے کیا کریں گے جب دیکھ رہے بچے کے ماں باپ ٹینشن میں پریشان ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میچورٹی سمجھداری کا مظاہرہ کریں وہ ماں باپ کو کہیں کہ ہم یہ ابو کوئی پرابلم نہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ ہم تین ٹائم کی جگہ پر ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں گے ہم بیچ کا کوئی سا نظام بنا لیں گے اور ہم اپنی خواہشات کو اس وقت رہنے دیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں اگر رات نا تو اجالا نے ضرور آنا ہے نہیں سورج جو گروب ہوا ہے نا اور رات آ گئی ہے اب ٹھیک ہے کہ بات رات طویل ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ طلوع ہوگا اور آسانیاں اور راحتوں کا وقت بھی اللہ نے چاہ تو ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ میرے لیے ایک اچھا شگن ہے کہ جب میں نے راحت اور سکون کا اور سورت کے طلوع ہونے اجالے کی بات کی تو میں نے اپنے مرشد کی زیارت کی سبحان میں اس میں اچھا شگن, سبحان میں, سبحان سبحان شگن میں نے پایا الحمد تو اللہ کریم ہم سب کو راحتوں والی آسانیوں والی بھی زندگی یہاں بھی نصیب کرے وہاں بھی نصیب کرے اس کے خزانے میں کیا کمی ہے اور جو مقدر ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر راضی رہنا نصیب فرمائے بس دعا دعا اور دعا دعا کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ دعا یہ بہت بڑی دھارس ہے اور بہت تسلی دیتی ہے دعا کہ میری پریشانیوں کو میرا رب جانتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صل الله تعالی علی محمد توب الى الله استغفر الله صلوا علی الحبیب صل الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه و بارک وسلم صلاۃ یا سید یا رسول ابھی ہمارے متقفین میں ایک تعداد اسلام بھائیوں کی ہے وہ دیکھ رہے ہیں امیل سنت نے اپنے سر پر جو سب سب رومال باندھا تھا اسے سربند کہتے ہیں کہ جب تیل کا استعمال ہو تو سر میں تیل لگائیں تو سربند باندھنا یہ سرکار کی پیاری سنت ہے اور اس کے اوپر ٹوپی آپ نے پہنی کہ اس کے اوپر ٹوپی سرکار پہنا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر امام شریف آپ نے پہنا کہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے اور ایک اور پیاری ادا جو آپ میں سے تعداد کو شاید نہ پتا ہو کہ آپ نے امامہ باندھتے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا تھا تو یہ بھی ایک خوبصورت ادا ہے کہ اتنا عمدہ اور اچھا کام قبلی کی طرف رخ کر کے ویسے بھی قبلی کی طرف رخ کر کے امامہ شریف باندھنا چاہیے تو اللہ اللہ کریم ہمیں بھی ان پیاری پیاری میٹھی میٹھی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تو یہ میں عرض کرنے چاہ رہا تھا کہ پریشانیوں مصیبت کے وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے جس طرح وہ غار والوں نے نیکیوں کے وسیلے دیے تھے ہمارے پاس ایسی نیکیاں تو ہیں ہی نہیں کہ جسے وسیلہ پیش کر سکیں ہم نیکوں کا وسیلہ دیتے ہیں اور نیکوں کے سردار بلکہ جن کی نگاہ کرم سے نیکی کی توفیق ملتی اللہ ہے, اللہ ہے اللہ نبی اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دیں اولیاء کرام کا واسطہ وسیلہ دیں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہماری مشکلات و پریشانی پر رحمت کی نظر فرمائے بعض اوقات و پریشانی آتی ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں درست کرنے کے لیے بھی آتی ہیں کہ انسان جب ان پریشانیوں اور ان کا میں پھنستا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع بھی بلا سیدھا ہو جاتا ہے اور اس کے کئی کام سیدھے ہو جاتے ہیں اس کی کئی عادتیں درست بھی ہو جاتی ہیں چند جد اشار ہمارے محمود بھائی سے سنتے ہیں تو ان میرے سنت بھی چل پڑیں گے رسول علیہ کیا حبیب اللہ راہ پور خانے کیا ہونا پور ہے کیا نم گار ہے, ہے, ہے کیا ہو پا فار ہے کیا ہو رحمتہ اللہ تعالی لے گا جو ہم اپنی ناک سکل شکل کے مطابق غور کریں کہ بے ارے او مجرم بے پروا دے یعنی اے مجرم جو تجھے پروا نہیں ہے دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے یعنی موت کی تلوار جو ہے نا وہ تیرے سر پر لٹک رہی ہے تو کیا بے پروا ہو کے گمراہ ہے یہ تلوار گری اور تیری روح گئی یعنی کہ یہ ایک سمجھانے کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے ماورا ہے ارے او مجرم بے پروا دے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے تو الحمد للہ یہ حضرت کے کلام میں آپ بھی دیکھیں گے نکی کی داؤت بہت ہے آئیے چلتے ہیں میرے سنگ کی طرف وہاں کیا پڑھا جا رہا ہے خیر کا رن فنکل کل یا جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل خش کا ساتھ ہو جب پڑے خوش قوش کیل خوشا کا ساتھ ہوگی مئی بد خلق ویکا فرق یا بیستا بل منا یا بی پی مست پل گنا وبا مس مو را یا پلسلنگ ملا سلی پل فل کل میا رنگ رنگ لائی جب میری رایا علا رنگ رنگ لائے جب, جب میری رے بے بے بے بے بے نظروں کی کا با ساتھ باز ہو باز ان کی نی حبیب صلی اللہ علی محمد آلی و الا علیہ و صحبی وبارک وسلم آئیے دیکھتے ہیں تاثرات کہ اتنی دور سے آئے باپا کی زیارت کے لیے آئے پاپا سے ملنے جا رہا ہوں باپا کے پاس جا رہا بھی پہلی دفعہ کیا ہے اور آیا بھی پہلی دفعہ <laughs> میں دینی میں بابا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پہلا ہی دار بیان نہیں کیا جا سکتا بس جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ دل کی کیفیت ہے کی بارگاہ میں پیش کروں گا جو بھی نیت ہوگی میری پہلے بھی دو بار جا چکے ہیں اب تیسری بار شادی ہوئی ہے پہلی دفعہ تب گئے تھے تب ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کچھ خوابی ہے لیکن آپ چاہت ایک بڑی ہوئی ہے کہ بابا کے بارگاہ میں دوبارہ جائے بیٹھے کیا کریں پیاس بڑھتی جا رہی ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مرشد کا دیدار ہوگا اتنے قریب سے دیدار ہوگا دو دو بہت مزہ لگا بابا کے دیدار ہو گیا بھائی جی یہاں پہ بس مرشد کی بارگاہ میں آئے ہیں فیضان مدینہ میں بابا کی زیارت کے لیے حضور پاک کی محبت کھینچ کے لاتی بابا جی کی محبت کھینچ کے لاتی اس محفل کی محبت کھینچ کے لاتی ہے صاحب اور والدہ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی مطلب کہا کہ آپ جائیں تک میں تو میں یہاں پر حاضر ہوں پہلا والد انتقال ہو گیا تو ان کیا ہے اصل میں ہمارے جو بھائی ہیں یہ میرے سے ملنے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے الحمد اب ان کا ذہن بنائے اور یہ دن کا محلے کی مسجد میں اتقاب کرنا چاہ رہے تھے اور نام بھی لکھوا کر آ گئے تھے الحمد للہ میری والدہ نے والد نے سب نے ان کو اجازت کام کا سے میں نے ان کی چھٹی لی تھی کہ یہ محلے کی مسجد میں انتقاب کریں مگر جب آج مجھ سے یہاں ملنے کے لیے آئے تو الحمدللہ یہ آتے رو پڑے تو اب یہ یہی کہتے ہیں کہ میں کپڑے لینے بھی نہیں جاؤں گا کسی سے منگوا لوں گا میں یہی رہوں گا اصل میں لوگوں میں شعور آ رہا ہے خاص کر نیو جنریشن میں زیادہ شعور آ رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں چیز کو کہ واقعی برائی برائی ہے اور اچھی راہ کی طرف جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ یہاں آ کر ہر چیز کی سہولت مل رہی ہے کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں ہو رہی کھانا پینا رہنا اور ہر طرح اچھا ماحول ہر اسلامی بھائی اچھی طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے گھر میں ہی ہے میں اصل میں آیا تھا بھائی سے ملنے کے لیے مگر جس ٹائم میں آیا تو مغفرت کے یہاں پہ کلام پڑھا جا رہا تھا تو اس ٹائم باپا کو دیکھا اپنے آپ سے توبہ کی اللہ سے کہ میں تو بہت گناہ انسان ہوں اس لیے میں نے اپنے بھائی سے کہ میں یہاں پہ احتکاب کرنا چاہتا ہوں کیوں میرا دل نہیں ہے اب یہاں سے جانے کا کچھ ایسی باتیں ہیں جو دل میں ایسی لگ رہی ہیں کہ بس آنسو آ جائے رونا آ جائے جب سے یہاں پہ آئے ہوں فضان میں تو واقعی پتا چلا کہ مدینہ کا فیضان آ رہا ہے ماہ کی تیاری کروں گا میں ان شاء روزہ کے بعد اپنی زندگی دعوت السلامی کے نام کر دی ان ایک مٹھی کی داڑھی کی نیت کر لیے امام شریف کا پتا میں نے نیت کی بارہ دن جو ارادہ آئے میں نے نیت کی کہ میں پانچوں نماز بعض اماعت تقبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا ان میرے والد صاحب تو بے انتہا خوش ہو جائیں گے وہ یہی چاہتے کہ یہ والا بیٹا بھی فیضان مدینہ کے یعنی کہ باپا کے پاس چلا جائے باپا کی قدموں میں چلا جائے یہی تھے کہ جو نہیں آتے تھے جب نیت کر لیے کیسے باہر جا سکتا ہوں اب یہاں سے آج آئے ہیں تو الحمد للہ مدینہ مدینہ ہو گیا جی نیت کر لیا ہے کہ میں ان شاء اللہ اب نہیں جاؤں گا یہاں سے میں جس کے بھی ایک بھائی سے خود دینے آ جائیں گے باپا کے مدر مذاکر سے ہم نے گلے میں ڈالنا ہے آج کے مدنی مذاکرے میں بابا جان نے بتایا کہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے روٹی توڑے تو یہ اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اس سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا گٹنا بچھا کے یہ سننا تو مبارک ہے اور دوسرے لوگ آج کے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ میری شرکت رہی پاپا نے فرمایا تھا کہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے روٹی توڑنا تکبر کو ختم کرتا ہے بہت اچھا لگا جی ہم تو پہلے کئی غلطیاں کر دیتے تھے لیکن اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کیسے جیسا کرنا ہے کیسے قیام کرنا ہے کیسے کرنا ہے پہلے نماز میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے رہتے تھے آج, آج ہم نے دیکھا باپا کو ایسے کرتے ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم بہت ساری غلطیاں نماز میں کرتے تھے نماز الحمدللہ للہ ہمارے اندر جو کمیاں تھی ہمیں خود ہی پتہ چلا کہ ہمارے اندر کمیاں تھی اب شرمندے کتابوں سے پڑھنے سے وہ نہیں ملتا ہے جو حضرت صاحب کی بارگاہ میں آ کے ملتا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ میرت سامنے تھے ہماری تربیت ہمارا دل بہت خوش ہوا حضرت صاحب کا دیدار بھی ہوتا رہا اور ماشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل بھی بتا رہا میں نے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو میں پہلے ادا نہیں کرتا تھا جیسے ہاتھ کا باندھنا وہ مجھے پہلے نہیں آتا تھا میں جس طرح باندھتا تھا وہ بہت غلط طریقہ تھا اور سجدے کے دوران جیسا کہ میں پاؤں غلط رکھتا تھا وہ مجھے احساس ہوا ہے حقیقت باتیں پریکٹیکل کے بات آدمی سیکھتا ہے اور اپن ایسی چیزیں بات بتائی پریکٹیکل میں تو معلومات ہی نہیں تھی کتنی عمر ہو چکی ہے جو بابا آج بتا رہے تھے نا جیسے نماز میں رکو اس طریقے سے کرنا ہے احتیاط میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے کچھ آتے کچھ نہیں آتے بابے کا پریکٹیکل دیکھ کے ماشاءاللہ ابھی نماز اور درست ہو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ امیر السمت کی الحمد کافی عمر ہے لیکن امیر السنت کا وہ رقو کا اسٹائل پورا یعنی کہ ہمارے جو ضعیف ہیں جو ہمارے اباؤ اجتاد ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی کمرے سیدھی نہیں ہوتی ہیں لیکن امیر السنت بار دل مدینہ مدینہ ہو گیا جس طرح بابا نے ہمیں طریقہ بتایا ہماری اتنی غلطیاں ہیں اتنی غلطیاں ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے جب بابا جی آنے سے پہلے سارے لوگ سو رہے تھے بس طرف پہ جب بابا جی آئے تو سارے کے سارے الحمد گئے اور وہ چیزیں جو بابا جی نے اور الحمدللہ للہ نوٹ کر کبھی کسی نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا کبھی کسی نے گسل کا طریقہ نہیں بتایا کبھی کسی نے کپڑے پاک کی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا یہ سب کچھ بتایا تو دعو سلامی نے بتایا نگرانی شرح کے آج کے بیان نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں بہت ساری ایسے ایپ تھے گیبت تھی جو ہم کرتے رہتے تھے آپس میں جن کو ہم ایپ نہیں سمجھتے تھے بہت زیادہ افسوس کہ ہم क्या کیا ملامت مت ہو رہے آج اس چیز کے لیے میں. دراصل گفتگو کرتے ہیں زمانے کے لحاظ سے جو زمانے میں چل رہا ہوتا ہے نا وہ اسی حساب سے گفتگو کرتے ہیں اور مانا اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے ماشاء اللہ بڑا زبردست بیان فرمایا اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اگر کسی کا عیب تلاش ہو گیا تو انشاءاللہ شاء اس کو چھپانے کی تو کسی کا عیب دیکھیں گا اپنے پیٹ میں رکھیں گے کسی اور کو نہیں بتائیں گے کبھر تک لے جائیں گے نگران شولا کا بیان سنگے بہت سکون ملا اور لوگوں کو چھپائیں گے آج ہم کسی بھی چھپائیں گے اللہ کام ہے ہمارے بھی چھپائے گا جو دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ایپ چھپاتا ہے کسی کے عیب ہوں گے ہم چھپائیں گے اگر ہم کسی کے عیب چھپائیں گے تو اللہ ہمارے عیب چھپائیں گے ماشاءاللہ سے نگران چھوڑا کے تو بیان ویسے بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں مگر آج کا جو بیان تھا وہ ہمیں کچھ سبق دہ رہا تھا میں ہی انکار کر رہا تھا آنے سے پہلے کہ ایک مہینہ کیسے گزاروں گا کیسے گزرے گا لیکن یہاں پر آنے کے بعد پاپا کی زیارت بھی ہوئی پاپا کے ساتھ نواز مغرب کا بھی موقع ملا بہت اچھا لگا مطلب جب باپا سے ملاقات ہوئی تھی وہ دن ایسا تھا کہ زندگی میں آج سے پہلے وہ دن آیا ہی نہیں کبھی مجھے اس کے رسول میرے پاپا سے ملا الحمدللہ اللہ کے ولی کا جس نے ولادت آ رہا ہے تو اللہ کے ولی کا جس نے ولادت کون نہیں منائے گا بھائی جشن تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر داڑھی نہیں ہے نا تو باپا آپ کو دیکھ کر باپا یہ داڑھی کی نیت کر لی ہے اگر امام نہیں ہے تو باپا آپ کو دیکھ کر نیت کر دیں یہاں سے نیت کر چکا ہوں کہ داڑھی تو میں رکھوں گا میری داڑھی نہیں تھی لیکن میں نے انشاءاللہ نیت کر لی ہے کہ اب یہ کٹے گی نہیں مولا علی مشکل کشا کے دن ہم مناتے ہیں مولانا علی مشکل کشا کی تعلیم کس نے دی باپا نے حضور واسطے اعظم کا کس نے بتایا باپا نے اعلیٰ حضرت کا کس نے بتایا باپا نے جب سبھی باپا نے بنا بتایا ہے تو پھر باپا کو کیسے چھوڑیں گے باپا کا دامن پکڑ کے انشاءاللہ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ شاء علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ ایک سے ایک جذبات و تاثرات ہیں باپا ان کی اپنی کہ صبح ماشاءاللہ جو نماز کا پریکٹیکل ہوا اس کے فوائد ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سیکھنے کے فوائد کچھ فرمائیں گے یہ جو کہتے ہیں امام آپ باندھیں گے باندھیں گے تو یہ کہنے سے پہلے بندھا ہوا ہو نا کہ ہم نے باندھ لیا ہے جو. تو مدینہ مدینہ باندھ گے تو کوئی کب باندھیں گے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے جنہوں نے نیتیں کی ہیں داڑی سجانے کی تو وہ داڑھی سجا لیں اور جب تک منڈائی گھٹائی ایک منڈی سے اس کی توبہ بھی کر لیں اور امامہ شریف جنہوں نے باندھنا ہے ٹھیک ہے جو امامہ نہیں باندھتا وہ گناگار نہیں ہے ثواب کا کام ہے سنت ہے اور اگر رمضان المبارک میں امامہ باندھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے فرض کا ستر گناہ ہر نیکی میں انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا رمضان شریف میں کرنے سے امامہ شریف تو جو مستقل نہیں باندھے کم از کم ان کو بھی احتکاب میں تو باندھ لینا چاہیے کہ اس باہ مطلب ایک سنت سجائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دل بڑا ہو جائے باہر نکل کر بھی اماما سر پہ رہے اور اگر نہیں بھی رہا تو جمعے کو باندھ لے آدمی مذہبی جب مدنی مشوروں میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں اور مدنی مذاکروں میں جہاں جہاں اشتائی بھائیوں کے ساتھ جائے رات کو نمازوں میں تو اس طرح مطلب باندھ لیا کریں امام شریف کچھ نہ کچھ سنت ادا کر رہے اور جن کے ماشاءاللہ اللہ ذہن بنے ہوئے وہ تو بھی سارا ہی دن امامہ باندھتے ہی ہیں امامہ تو صحیح بات ہے کہ سارا دن ہی باندھنا چاہیے جو نہیں باندھتے کچھ جتنی دیر باندھ سکیں رمضان میں تو باندھ ہی لیں آپ اعتکا میں تھوڑا خرچہ ہوگا سو دو سو روپیے کا خریدنا پڑے گا ماما خرید لیں باندھ لیں مدینہ مدینہ شبیب صلی اللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو جو بالخصوص فیضان مدینہ میں متکف ہیں ایک عظیم کتاب میرے ہاتھ میں ہے فیضان رمضان یہ ترمیم کے بعد آئی ہے مرمم اس کو کہتے ہیں اچھا اس کی ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے جو یہ جلد ہے جو میرے ہاتھ میں اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں الوداع ماہ رمضان کا ایک خصوصیت کے ساتھ موضوع رکھا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ آج بائیس رمضان مبارک ہو چکی ہے بائیس شب ہے تو میرا خیال ہے اگر اس موضوع کو ہم پڑھیں گے الوداع ماہ رمضان تو ماہ رمضان کا کی محبت اس کے ودا ہونے کا غم یہ اور اس, اس میں کیا بزرگوں کی سوچ اور ہمارے اسلام و دین میں اس کے معاملے میں ہماری کیا تربیت ہے اس کے مدنی پھول ملیں گے تو میری تمام موتقفین اسلام بہن سے مدد نتیجہ جائے کہ اسے آپ اس ماہ رمضان کا تحفہ لیں کہ یہ بہت پیاری کتاب ہے اس کو حاصل کریں بکت المدینہ سے آپ ذمہ دار کو کہیں وہ آپ کو منگوا کر دے دیں گے انشاءاللہ اور دو سو چالیس روپیہ اس کا ادی ہے فورٹی سکسٹیبل دو سو دو سو دو سو ساٹھ, ساٹھ, ساٹھ روپئے اس کا دیا ہے دو سو ساٹھ روپے اس کی کوسٹ ہے تو ٹو ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی روپیز اس کی پرائز پیمنٹ کر کے آپ اس کتاب کو ہو سکے تو بالکل آج کے آج حاصل کر لیں مقتد المدید ماشاء اللہ ہزاروں موتقفین ہیں سب کے پاس یہ کم از کم ایک کتاب ہونی چاہیے فور سکسٹی اس کے پیجز ہیں چار سو ساٹھ اتنی زخیم کتاب کوئی اور چھاپے تو شاید پانچ سو کی بیچے دعوت اسلامی کا مکتبت المدینہ تو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے تو اس میں نفع رکھا جاتا ہے کیونکہ اسٹاف کا خرچہ پرے ہزار خرچے ہوتے ہیں جو ادارہ چلتا ہے تو لیکن ہم کم سے کم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ہدیہ رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریوائی خریدیں اور دعوت اسلامی میں ظاہر غریبوں کی تعداد زیادہ ہے دین کی خدمت کرنے والے عموماً غریب ہی ہوتے ہیں پریکٹیکل جو خدمت کرتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں وہ اطیات مدنی احتیاط دیتے ہیں فنڈ دیتے ہیں پھر یہ بھی نیک کام ہے تقسیم ہے کسی کو باغ دوڑ کی توفیق ملتی ہے کسی کو زبان کے ذریعے خدمت کی توفیق ملتی ہے تو کسی کو جیب کے ذریعے خدمت کی توفیق ملتی ہے جس کو جس طرح توفیق ملے سعادت ہے لیکن مزہ اس میں کہ جیب سے بھی کرے اور جان سے بھی کرے خدمت بھاگ دوڑ بھی کرے سب اکٹھا ہر زاویہ سے کرے ایسی ایسی تنگا ایسی تنگا اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بھی کیا اپنی قوت سے بھی کیا زبان سے بھی کیا سر ہر طرح سے دین کی خدمت کی اور مال سے بھی کی ناظرین <قصح> اللہ اللہ اور سوشل میڈیا کے اسلام بھائی بھی اس کتاب کو برائے کرم ہم ہدیت ضرور حاصل کریں اور لے لیں اب اس کتاب کو نا وقت کم رہ گیا ہے وقت بہت کم رہ گیا ہے ایک تعداد بستائیں بھائیوں کی ملے گی اگرچہ وہ کم ہوگی تعداد پوری پڑھ لی انہوں نے یہ نہیں آنے کے بعد اللہ ان موتقین میں تو شاید نہیں ہوں گے لیکن یہ پیچھے کچھ ہوں ہو سکتا ہے لبیک بول رہے ہیں پیچھے سے کچھ ہے جنہوں نے پڑھ لیے ہر فرد یہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے جنہوں نے پڑھ لیے ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ یہ کتاب منگوا کر اپنے پاس رکھ لیں گھر کے اندر ابھی رمضان ہی میں چھپ کر یہ آئی ہے تھوڑے دن میں تو یہ سب پڑھیں اس کو لے آج ہی خریدیں اور مہربانی کر کے موقع کی مناسبت سے اس کو کھول کے جو نفل روزوں کا بیان ہے جو دیگر مہینوں کے نفل روزے ہوتے ہیں ان کے فضائل بھی ہیں اور بھی بہت مفید باتیں جو سارا سال کام آتی ہیں ان کو اس کو ضرور حاصل کریں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے مکتبود المدینہ جو بھی کتاب چھاپے نا آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیں گھر میں تشریف فرما رہے گی کبھی تو کھول کے دیکھیں گے آپ آپ نہیں دیکھیں گے بھائی دیکھے گا بہن دیکھے گی بیٹا دیکھے گا کوئی تو پڑ پڑھے گا گھر میں ہوگی تو پڑھی جائے گی نہیں ہوگی تو پھر کیسے پڑی جائے گی آپ کا کتنا اس میں ہوتا ہے پاپا یہ اگر کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو تو میں نے کہا چلے میں کر لوں آپ جو کتابیں لکھتے ہیں اور جو مختال المدینہ بیچتا ہے تو آپ نے اس کتابوں میں اپنا کتنا حصہ رکھا ہوگا اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا یہ اپنی کتابیں بیچ رہے ہیں میرا مطلب یعنی کمیشن کتنا ہے کمیشن پورے پورا میرا ہے سارا نفع میرا ہے اور بولو آپ بولو میں تو بوچھ مالی نفعے کی بات کر رہے ہیں کسی اور نفع کی آخرت کا نفع انشاءاللہ شاء نہ پیسوں کا جہاں تک تعلق ہے تو نہ میں نے اس میں کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کیا اور نہ آج تک اس سے کوئی روپیہ میں نے نفع مکتبۃ المدینہ سے مالی حاصل کیا اپنی اولاد کو بھی منع کیا ہوا کہ میری کتابیں میری کیسیٹیں میرے بیانات ان کو ذریعہ معاش میری اولاد بھی نہ بنائے الحمدللہ اب تک تو میری اولاد میرے جیتے جی تو نہیں ایک روپیہ بھی حاصل نہیں کیا اور انشاءاللہ اللہ میرے بعد بھی یہ اس سے دنیا نہیں کمائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں نے بس اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہ ترکیب کی ہے اللہ قبول فرمائے اللہ کا اخلاص عطا فرمائے جو مالی طور پر لکھتے ہیں کماتے ہیں اگر کوئی اس میں کوئی مانش رہی اس شامل نہ ہو تو ہے جائزہ یہ نہیں کہ فلاں کتابیں بیچتے ہیں عالم صاحب وہ کتابیں لکھ کر پیسے اجرت دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے ان کے خلاف مت ہو جانا ہر ایک کے بعد وقت نہیں ہوتا نا میں مالدار آدمی ہوں میں بڑا امیر رو کبیر ہوں شہید کا اسیر ہوں ڈر مستفا کا فقیر ہوں ڈرے مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رف پہ نصیب ہے کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سنو اب یہ تھوڑا سا اچھا تھوڑا بینک بیلنس کی کیا پروتیش کس بینک بینک کا نام نہ بتائیں تو آپ کو سب پتہ ہے یار میں نے کبھی زندگی میں چیک بھی نہیں لکھا نہ مجھے چیک لکھنا آتا ہے نہ چیک مجھے بنانا بھی نہیں آتا ہے کیا ہوتا ہے چیک بنانا بولتے کیش کرانا اردو میں بنانا بولتے ہیں نا صحیح تو بولا ہے یہ مجھے آتا نہیں ہے میرا بگ بزنس کیا سر ہوں گے میں تو اتنی رقم اپنے پاس جمع کرنا ہی پسند نہیں کرتا کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے اب توفے تعائف آتے ہیں بعض وقت رکھے رہ جاتے ہیں لیکن وہ الحمد للہ میرے پاس کوئی اپنا ذاتی رقم اتنی نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے کہ لاکھوں روپے جمع کر رکھے ہیں الحمد نہ کوئی میرے نام پر مکان ہے نہ پلاٹ ہے نہ دکان ہے باپا یہ شاید ہمیں شاید یہ بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی چیز مالی طور پہ لیتا نہیں ہوں نہ کوئی تنخواہ نہ کوئی اس طرح کمیشن تو ہو سکتا ہے سوال ہے کسی کے ذہن میں کہ ذریعہ آمدن پھر کیا ہے وہ مالک بن دینار علیہ رحمتہ اللہ الغفار ہی کا غالبان واقع ہے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کام کرتے نہ دھندا کر دے کھاتے کہاں سے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پہلے نماز دورا لوں میں نے کہا ایسے امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا سب کو کھلاتا ہے تو جو خدا سب کو کھلاتا ہے مجھے بھی کھلاتا ہے تو یہ کہ تم کھاتے کہاں اور پیتے کہاں سے ہو تو رب کھلاتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ ہے دینے والا ہے سچا, مالا سچا مالا ہمارا مالا نبی. نبی تو میرا ایسا ہے کہ میرے جو بھی ہیں بچے وغیرہ سب اپنے اپنے گھر میں اور پاؤں پر کھڑے ہوئے کسی کے پنچایت میں میری اپنی ذات ہے میرا اتنا ذاتی خرچہ ہے نہیں مطلب ہے تھوڑا بہت لیکن کم ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کرم کرم ہے اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے الحمد